جی جی ہاں بہت اچھی بات کی آپ نے انہوں نے سوال یہ کیا چل نہیں رہا امام جافر صادق رضی اللہ تانو کا کیا مقصد ہے ہمارے یہاں دیکھیے وہ یقینا ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تان کی اولاد سے حضرت امام حسین رضی اللہ کے جو صاحب زاد کر میں بچ گئے شہید نہیں ہوئے وہ تھے بیمار امام زین الابین اللہ امام زین الب الدین کے صاحبزاد امام باقر اور امام باقر کے صاحبزاد امام جعفر لیکن انہوں نے بہت بڑے عالم بہت بڑے امام لیکن کسی فقہ کو تدوین نہیں کیا انہوں کہ فکر پر کوئی ان کی کتابیں ہوں وغیرہ شیعہ حضرات نے اپنی کتاب اصول کافی اشافی شا اش وغیرہ یہ ان کی طرف منصوب کر کے ایک فقہ جعفریہ جو ہے اس کو جناب انہوں نے تدوین کیا اور بتاتے ہیں اس کے بانی جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر یہ بات درست نہیں بڑے دلائل سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے ہم نے کتاب لکھی جو یہاں شاید موجود بھی ہو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر امام جعفر رضی اللہ عنہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ہو اور ایک رواج سے پتا لگتا کہ حضرت امام باقر سے بھی ملاقات ہو یوں کیا جائے کہ ان کی آخری عمر میں تو امام باقر سے ملاقات ہو اور امام جعفر ان کے شباب کے دور میں ملاقات ہو کسی نے یہ خبر امام جعفر صادق رضی الن کو پہنچائی کوفے کائی کا ایک امام ہے جو حدیث کو چھوڑ کر اپنی عقل سے کام کرتا اور اپنی عقل سے فتوا دیتا کوئی آدمی اس طرح کسی کے سامنے بات کرے کچھ تھوڑی سی اس سے ایک قدورت تو پیدا ہوتی کہ ایک آدمی ہمارے ہے کی حدیث کو چھوڑتا اور اپنی خوش نے اتفاق کہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات امام جعفر سادی اللہ سے ہوگی جب انہوں نے تعارف کیا کہ میں کوفے کا رہنے والا ابو حنیفہ ہوں امام جعفر ساد فرما وہی امام ہوں جو تم ہمارے نانا کی ہدی سے چھوڑ کر اور اپنی عقل سے فتوا دیتے ہو امام اعظم نے ان سے تین مسئلے پر گفتگو کی وہ سنیے دو تین مسائل کیا امام صاحب نے فرمایا امام جافر صادق سے کہ یہ بتائیے کہ آدمی جب چلتا ہے تو پیروں سے چلتا ہے اور اس کی جو پیروں کی پشت ہے وہ محفوظ رہتی ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ جب آدمی پر تیمم فرض ہو یا تیمم کر کے نماز پڑھے تو مسا جو ہے وہ نیچے تلووں پر کرے گا یا اوپر مسا کرے گا امام جافرے نے کہا کہ اوپر مسا کرے گا پر میں اگر میں عقل سے فتوا دیتا تو چونکہ پیر گندے ہوتے مٹی کے تو میں تو فتوا یہ دیتا نا کہ تلووں پر مسا کیا جائے لیکن میں آپ کے نانا جان کی حدیث پر فتوہ یہ دیتا ہوں کہ پیر کے اوپر مسا کیا جائے انہوں نے کہا یہ ٹھیک چلی پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ مرد قوی ہوتا ہے یا عورت قوی ہوتی کا مرد قوی ہوتا فرما اگر میں اپنی اکل سے فتوا دیتا تو میں یہ کہتا کہ عورت کو ترکے میں سے دو حصے دیے جائیں مرد کو ایک حصہ دیا جائیں. کیونکہ مرد ہے. عورت تو کمزور ہے اگر عقل سے فتوا دیتا تو یہ فتوا دیتا میں لیکن میں آپ کے نانا جان کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے فتوا یہ دیتا ہوں کہ اگر والد کا انتقال ہو تو نرینا اولاد کو دو حصے دیے جائیں اور ایک حصہ جو ہے وہ خاتون کو دیا جائے انہوں نے کہا, کہا میں اپنی عقل سے نہیں دے تمہارے نانا کی حدیث سے دیتا ہوں اچھا انہوں تیسرا مسئلہ یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا روزہ روزہ تو ہم سال میں ایک مہینے رکھتے ہیں بھائی نمازیں تو بارہ مہینے پڑھتے ہیں یا نہیں امام جافر فرمایا کہ نماز افضل ہے روزے سے فرما ٹھیک اب یہ بتائیے کہ حاضہ عورت کی اگر نماز اور روزے چھوٹ جائیں اگر میں عقل سے فتوا دیتا میں یہ کہتا کہ خاتون جو ہے وہ نماز کی بھی قضا کرے کیونکہ نماز تو روزے سے افضل جبکہ میں تمہارے نانا کی حدیث پر فتوا دیتا ہوں کہ خاتون روزے کی قضا کرے گی نماز کی قضا نہیں کرے گی اب امام جعفر مطمئن ہوئے ایک روایت میں ہے کہ امام کو حنیفہ کے انہوں نے گھٹنے کو بوسا دیا کہ کہا کہ تم بالکل ٹھیک کرتے ہو حقیقت میں فق جعفریا فقے حنفیہ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تعلق اور پھر ہم نے ایک حوالے سے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے اقتصاد فیض کیا اور یہ جملہ بھی موجود ہی امام اعظم کے کلام میں اگر میں امام جعفر صادق رضی اللہ سے نہ ملتا تو شاید میں حالات ہو جاتا ان سے اقتصاد فیض کیا تو فقہ جعفریہ حقیقت میں فقہ حنفیہ ہے کہ جس کی توسیع حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کی ہے اور ہمارے قادری سلسلے میں بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ ہمارے مشاخ میں آتے میرا خیال کافی ہوگا اتنا جی اور صاحب کوئی پوچھ